بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہام المبین ہامی اس کتاب روشن کی قسم اننا کن نام کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں فی رو کلو امر حکیم اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں امر ان سلیم یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں رحمتاً من هو یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہ تو سننے والا جاننے والا ہے رب وما ان كنتم آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک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 لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سریح دھواں نکلے گا یغشن ناسا هذا عذاب علیم جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے رب نکشف عن العذاب اننا مؤمنون اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں اننا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جب کہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے انکم ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو یو نبطش کشل بتل ان جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے اور ان سے پہلے ہم نے قوم فراؤن کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک علی قدر پیغمبر آئے إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ان لَكُمْ رسول امین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 تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا کم تو مل جنتی وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے وزام کریم اور کھیتیاں اور نفیس مکان و نمتی کا نوفی اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے اور اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا فما بکت علیہ مسما اول او وما کا نوم پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو ملت ہی دی گئی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي بنی مِنَ الْعَذَابِ الحین اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی مِن فِرْعَوْنَ کا كَانَ آریم من الْمُسْرِفِينَ یعنی فرعون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا وَلَقَدْ علی علم علی العالمين اور ہم نے بن اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا مافی ہی بلا امین اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں سریح آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں انہی مؤ اولا شرین کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں تم سواد بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ اہم ام قوم من قبلهم بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناہ گار تھے وما خلقنا السماوات والأرض وما اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قوت کچھ شک نہیں کے فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے یو ملا مول ام جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی نہ مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے ان شجرت بلا شبہ تھوہر کا درخت فاب ال گناہ گار کا کھانا ہے کل محلی فل بکون جیسے پگلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا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 کو ان کازیز العزيز کریم اب مزہ چک تو بڑی عزت والا اور سردار ہے ان تم بھی تم تر یہ وہی دوزک ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے ان انتقین افی مقام امین بے شک پرہیزگار لوگ ام کے مقام میں ہوں گے فی جنات و عیون یعنی باغوں اور چشموں میں متقابلین حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے كذلك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 اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدا ان کو دوزک کے عذاب سے بچا لے گا فضلاً من ربک ذالک هو الفوز العظیم یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں انہم بس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں